الحمد اللہ محمد وعلى كما على وعلى انك اللهم بارک على محمد کما بارکراہیم المجید ربنا ظلمنا انتو سناغ ان لم تغفر لنا و ترحمنا من اللہ کبھی کشن اللہ کی ہند و خنا کے بعد ہمارا موضوع پچھلے درس میں دجال تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا اللہ ان ذرا قوم مگر اس نے اپنی قوم کو ڈرایا اس آغر سے اس کانے سے دجال سے دجل سے, دجل سے دجل ہے دجل ہے دھوکہ حقائق چھپا لینا باطل کو حق اور حق کو باطل بنا دینا جس کی آج تیز اور تند آندیاں چل رہی ہیں اور حقائق تیزی سے بدلتے ہوئے سب نے دیکھ لیے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ یہ صحیح مسلم کی دو حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں کا ذکر کسرت سے ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سمعت رسول اللہ ایک صحابی دعویٰ کرتے ہیں مجھ سے زیادہ دجال کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے سمعت رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا یقول فرماتے تھے ما بین آدم خلق آدم الى قیام خل کل اکبر من الدجال آدم سے لے کر قیامت تک جو مخلوق پیدا ہو اس میں دجال سے بڑا کوئی نہیں ہے بڑا اپنے فتنے میں بڑا اپنے زور اور اپنے اقتدار میں اور دوسری حدیث میں آ کہ لفظ یہ ہے امر اک من الدجال کوئی کام دجال سے بڑا کام نہیں اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی علیہ سلاد و نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا آج ڈرانے کی ضرورت ختم نہیں ہوئی تشاہد کے اندر جو دعائیں سکھائیں ان میں ایک دعا کو واجب قرار دیا حکم دیا کہ ان چار چیزوں سے عذاب قبر سے جہنم سے دجال سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگو علماء نے اسے واجب قرار دیا معلوم ہے جب ہر تشاہد میں یہ دعا مانگنی ہے تو یہ فتنہ ایسا ہے کہ اس کی طرف توجہ مرکوز رہنی چاہیے دجال دجل سے ہے دھوکے سے ہے اور دھوکہ کن چیزوں سے ہوگا دجال کے پاس کیا چیزیں ہیں وہ اسباب ہیں اسباب کے ساتھ اللہ رب العزت نے سب کام مصفر کیے اسباب کے بغیر یہاں پر کوئی کام عادتا نہیں ہوتا اللہ چاہے تو خرق لگا اللہ تمام اسباب کے بغیر مصب السباب جو چاہے کر دے مگر اس نے اسباب کا پابند کیا کاموں کو اور ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا با عید الحم کہ خوب تیاری کرو جہاد کی تیاری کے بغیر جہاد کی نیت جہاد کا ارادہ جہاد کا دعوی جھوٹا تو اسی طرح سے اسباب جب ہم اختیار کرتے ہیں تو ایمان کا بہت بڑا امتحان ہے اسباب اپنی طرف کھینچ لے جاتے ہیں اور آدمی اسباب کی لاشعوری پوجا میں مبتلا ہو جاتا ہے مصدب الاسباب سے اس کی نگاہیں ہٹ جاتی قیامت کا ذکر موت کا ذکر آنے والی پیشن گوئیاں جن میں سے بہت پوری ہو چکی رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ سبزہ احاب یا جہاب تک نہ پہنچ جائے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سرزمین میں جس کے لیے یہ پیشین گوئی تھی سبزہ ہی سبزہ جگہ پر دیکھنے میں آیا ہر جگہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یعنی حجاز کی ترکمیر کیونکہ علماء نے کہا جب اللہ کے رسول نشانیاں بتا رہے ہوتے ہیں، قیامت کے اشراک جیسے قرآن کا توقع جا آ کہ اس کی بہت سی نشانیاں آ چکی تو نشانیاں بتاتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دعوت کا خطاب نہیں ہوتا وہ پوری امت کو دعوت نہیں دے رہے بلکہ وہ نشانیاں بتا رہے ہیں اور اس میں کمبھ کی زمین جو مخاطب صحابہ کے لیے رضوان اللہ علاج میں اور ان نشانیوں کو سب سے پہلے حجاز کے سرزمین پر ڈھونڈو جب وہاں یہ پوری ہو جائیں گی تو یہ گھڑی کی سوئی کی مانند ہے جو وقت بتاتی سبزہ وہاں پر ہو گیا پھر فرمایا تھا کہ ننگے پاؤں والے پھٹے ہوئے کپڑوں والے گدریے وہ یتا تاولون فل بنیاں بخاری کی صحیح روایت لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگوں پر فخر کریں گے میری تیرے سے اوپر چلی گئی تیری میرے سے اوپر چلی گئی جن لوگوں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے یمن کو جانے والی سڑک کو خالد حیدر صاحب جن کی پیدائش وہاں پر ہوئی تھی سعودی عرب میں ایک متقی سچے انسان ہیں ہمارے گمان میں اور اس کے بعد جو ہے جو عالم دین تھے اور انہوں نے سب رسائل میں لکھا اور ہے کہ وہ بات جو لکھ کر چھاپیں اور غلط ہو تو علماء کا راج کرنا فرض ہے اور علماء نے بھی اس کی گواہی دی خالد حیدر صاحب نے کہا ہم نے خود دیکھا یمن کو جو سڑک جاتی ہے اس پر جگہ جگہ ہوٹل بن رہے ہیں اور ہر شخص ہوٹل دوسرے شخص کے ہوٹل سے زیادہ اونچا بناتا ہے اپنی اپنی بلڈنگ پر فخر ہے اور یہ لوگ قرضہ لیتے ہیں گورنمنٹ سے اور بخل کی وجہ سے اپنے اوپر نہیں لگاتے وہ کہتا ہے ہم نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کے کپڑے ان کے جسم پر اتنے تھوڑے تھے کہ یہ گویا ان قریب ننگے ہو جائیں اور ان کی جوتیاں نہیں تھیں اور یہ بکریاں اب بھی چرانے پر مجبور ہیں کیسے صادق مخلوق کی بات حرف بحرف پوری نہ ہو وہ ہو کر رہے گی اسی طرح بیت المقدس کی فتح ایران کی فتح شام کی فتح ان سب کی خوشخبریاں پہلے سے دی گئی ہیں اور کیسر کے خزانوں کا لطف جانا مال غنیمت بننا کئی ایک پیشند گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُل ا کے لیے جن کو عقل ہے وہ پوری ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و وسلم کی سب سے بڑی پیشین گوئی کہ ہمیشہ ایک قائف المنصورہ ایک جماعت ہفتہ اس زمین پر قائم رہے گی حق کی گواہی دیتی رہے گی کوئی دشمن نہ اس کو نقصان پہنچا سکے گا نہ اس کو اس کا ساتھ چھوڑ کر بھگا سکے گا میدان وہ آج تک موجود ہے اور پورے ادوار فتن کے مسائب کے یہ گواہی دیتے ہیں کہ حق پر قائم لوگ اس دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوئے بڑے بڑے فتن آئے کیا سب سے بڑا فتنا اور فتنے کیوں آتے ہیں بس میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ فتنے اس وقت آتے ہیں جب انسان کی نظر اسباب سے اللہ کی طرف اتنا بند ہو جاتی ہے افنا کم ہو جاتی ہے اور اس کا سارے کا سارا دھیان سارے کی ساری توجہ اسباب میں چلی جاتی ہے اور وہ اسباب کے پیچھے لگ کے مصب الفباب کا مجرم ہو جاتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اس دنیا سے تشریف لے گئے انہیں موت آ گئی اس وقت کیا لوگ مرتب نہیں ہوئے کافر من کافر من العرب امام بخاری کہتے ہیں کہ اربوں میں کئی کافر ہو گئے بلکہ اللہ مسجد دو مسجدیں اور ان مسجدوں کے درمیان والے لوگ بچے یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بعض قبائل یہ بچے باقی لوگ کیسے مرتب ہو گئے ابھی تو اللہ کے رسول علیہ سلاد و دنیا سے گئے ہی ہیں اور ابھی تو صحابہ موجود ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین حتیٰ کہ نبی علیہ اللاۃ السلام کے حجت الوداع سے واپسی پر مدینہ کی طرف اس وقت مسلمہ کا ضابطہ اور اسود عنسی دو جھوٹے نبیوں کا ظہور ہو چکا تھا پہلے مسلمہ ہے اس کے بعد اسود ہے اور ان دونوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات فرما چکے تھے بلکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا خواب میں فرمایا کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کڑے جن کو نبی علیہ السلاۃ وسلم ناپسند فرمایا کیونکہ سونا مردوں کے لیے نہیں ہے پھر مجھے حکم دیا گیا اور میں نے اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق پھوک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ یہ دو جھوٹے نبی ہیں اسمد عنسی اور مسلم مکن کتنی بڑی جرا ابھی دین محفوظ ہے ابھی کوئی سند کی حاجت نہیں ہے کالا فلاں کالا فلاں حد دا سنا پلاں ابھی تو صحابہ موجودہ رضوان اللہ علیمین جنہوں نے مبادشرہ پر براہ راست اللہ کے رسول کی سو اٹھائی ہوا کیا پہلی بات تو موت تھی ابن حجر رحیمہ اللہ فت باری میں فرماتے ہیں اور دیگر بھی امام نووی بھی شرح نے مسلم کی اور دیگر علماء کہ سب سے پہلی بات جو انہیں پریشان کر گئی وہ یہ کہ نبی ہوتا تو مرتا کیوں علیہ اصلاح و السلام جب اسے موت آ بس اس کی زندگی تک طاقت اور قوت اور شان و شوکت تھی اب اسباب کہاں ہیں سب سے بڑا سبب تو یہ خود تھا جب یہ لیڈرشپ ختم ہو گئی اور عرب میں خصوصاً آپ جانتے ہیں کہ قبائلی نظام رائج تھا اور قبلی نظام جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر قائد کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ وہی لوگ جانتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ رب الجلال والاکرام نے نیک سوال قائدین کے ساتھ حق کو قائم رکھا ذریعہ بنایا اور برے قائدین کو ذریعہ بنایا گمراہی کا اور شیطان بھی برے قائدین میں سے ایک قائدہ ایک ہے جس کی آگے بہت سی اولاد اور بہت سی ٹیم ہے جو گمراہ بتی کرتی ہے تو اسباب جب کم ہوئے اللہ کے رسول کو موت آئی تو یہ موت انہیں پاؤں سے نکال گئی اور انہوں نے کہا اب کیا ہوگا اب کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو ساری دنیا مار دے گی اسلام اکھڑ جائے گا لہذا ابھی سے کیوں نہ چھوڑ دے کچھ نے کلمہ چھوڑ دیا نماز روزہ حج زکت سب کچھ چھوڑ کر پورے کفر میں چلے گا دوسرا گروہ نکلا اس نے کہا اب نبوت کا ایک زبردست تصور اور ایمان یقین ان لوگوں میں موجود ہے کیوں نہ نبی بن جایا جائے, جائے اب یہ نبی تو بیمار ہو چکا ہے انہوں نے پہلے ہی یہ جج کر لیا کہ یہ تو اب موت کے قریب ہے اگر ان کی موت واقعہ ہو گئی تو جگہ خالی ہو جائے گی کیوں نہ ہم اٹھ کر فوراً لوگوں کو قابو کرے اور کہیں نبی کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ دو نبی بن گئے اور لوگوں نے ان کو جوک در جوک تسلیم کیا یہ عجیب بات وہ لوگ جن کو صحابہ نے دین پہنچایا رضوان اللہ علی مزمائن جن میں بعض وفود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جیسے مسلمہ ملا بھی زندگی میں تو یہ ظالم لوگ مرتد ہوئے اور انہوں نے جھوٹے نبی بنائے تو بھی بنا ایک عورت بھی بن گئی چار جھوٹے نبی ہوئے اور چاروں کے ساتھ کثیر خلک چھی جو جمع ہو گئی کہ یہ اتنا آپ کو کم نظر آتا ہے ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی ابھی تو ان کے کپڑے موجود ہیں برتن موجود ہیں ابھی تو صحابہ پوری شان و شوکت اور قوت کے ساتھ ابوکر صدیق موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عمر موجود ہے عالی موجود ہے عثمان موجود سب موجود اس کے باوجود یہ کام ہوا اور کچھ نے کہا کہ ہم اسلام تو نہیں چھوڑتے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے سٹیٹ کو ریاست کو زکوات نہیں دیں گے ان سب مرتدین کے خلاف بیک وقت بکر صدیق نے جہاد کیا رضی اللہ عالم ایک روایت آتی ہے جسے بہت سے محدث اور بعض نے اس, کو صحیح کہا اس کا مضمون بہت زبردست ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ کاش نبی علیہ سلاط اسلام کی موت کے صدمے میں کہا اے کاش کے کہ میں اللہ کے رسول کی موت سے پہلے مر جاتا دوسرے نے کہا کہ الحمدللہ کہ میں ان کی موت کے بعد زندہ ہوں اور اب بھی میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پہلے سے زیادہ بڑھ گیا کہ وہ سکتے اسی لیے اوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے لمحہ بھر تبک کیے بغیر اسامہ بن زئی کے لشکر کو بھی بھیج دیا کہ جس لشکر کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کر کے گئے تھے میں اس کو نہیں روکوں گا مانی زکوٰۃ اور ان تمام جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کیا اور مسلمہ انتہائی طاقتور ہو چکا سخت تکلیفیں صحابہ کو اٹھانی پڑی اور ایک دفعہ تو شیطان نے ایسا جھانسا دیا ان مرتدوں کو کہ اب اسباب ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ مسلمہ کے پاس چالیس ہزار لڑنے والے تھے جبکہ اس کے مقابلہ میں صحابہ صرف دس ہزار جو لڑائی کے لیے بھیجے گئے کیونکہ ہر طرف لڑائی کرنا پڑی عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دم فتنوں کا دروازہ اس طرح کھلا جیسے گندم کی بوری کو الٹا کر دیا جائے اور تمام دانے اس سے نکلنا شروع ہو جائے یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اللہ نے اس کے ذریعے پوری امت کو سنبھالا اور عمر نے یہ گواہی دی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ نے میرا سینہ تیرے واضح پر کھول دیا جبکہ عمر نے ان سے اس بات پر احتجاج کیا تھا کہ مانی زکوٰۃ کے ساتھ آپ کیوں کتال کرتے ان کو مہلت دیجئے یہاں تک کہ یہ ایمان میں داخل ہو اور یہ بھی کہا یہ مجھے یاد نہیں عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ یا کسی اور صحابی کا قول ہے کہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو پوری امت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ بھاری نکلے گا ابو بکر نے وقت پر فتنے کا سر کچل دیا یہ کیوں ہوا یہ اسباب کی وجہ سے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا قیادت کرنا بہت بڑا سبب ہے بہت بڑا سبب ہے تو ان لوگوں کو یہ سبب جب ٹوٹتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو کبھی بھی دنیا کے اندر فتح نہیں ہوگی اور اب یہ قائم نہ رہ سکیں گے لہذا اس وقت اپنی اپنی لیڈری جگا کر اس سے فائدہ حاصل کرو جو تم مسلمان ہو معلوم ہوا کہ ارتداد کا فتنہ مرتد ہونے کا فتنہ یہ آج کوئی نیا فتنا نہیں ہے یہ اس دور میں کہ خیر الناسی کرنی سم مل دین یلون سم مل سب سے بہترین دور میرا دور ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد صحابہ کا اور کابیل کا دور درجہ بدرجہ یہ اللہ کے رسول کے دور کے بعد فوراً پہلا دور ہے اس میں تو بہرحال ارتداد نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح ہماری جھوٹی اپنے کام کرتی نہیں اس میں بھی لوگ مرتد ہوئے اور اس کثرت کے ساتھ مرتد ہوئے تو کیا قبائل بچے اور صحابہ بچے رضوان اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے حوصلہ نہ ہار کر بکر صدیق کی قیادت میں اس فتنے کو ختم کیا آج بھی جتنی مصیبت اٹھ رہی ہے کل ایک دوست نے سوال کیا اس نے کہا کہ کتنا اچھا ایک دم محسوس ہوا تھا جب یہ اعلان ہوا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ بتخانے ہے جنگوریت کفر ہے 62 سال ہو گئے تم جمہوریت کے ذریعے اسلام لا رہے ہو اس طرح اسلام کبھی نہیں آئے گا اور مجھے عبداللہ اللہ رحمہ اللہ کی دلیل یاد آتی ہے ایک عجیب دلیل دی جو میں نے کسی اور سے نہیں سنی انہوں نے کہا جمہوریت کے ذریعے ایمان لانے والوں تم سمجھوتے کے ذریعے ایمان لا رہے ہو ایمان کی یہ فطرت ہے اور اسلام کی یہ فطرت ہے کہ وہ باطل کو مٹھا کر آتا ہے باطل کے ساتھ کبھی مل کر نہیں آیا کرتا کل جا الحق وضاحق الباطل ان الباطل کا نظر ہوگا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل کی طبیعت میں اور فطرت میں مٹنا لکھا ہے اور حق کی طبیعت میں اور فطرت میں لوگ ہی رہو دینی کل تاکہ یہ ہر دین پر غالب آ جائے یہ دین بھیجے اس لیے گیا تو جب تک باطل مٹے گا نہیں حق کبھی نہیں آئے گا تم باطل کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلتے جمہوریت والوں تم کبھی حق لانے میں کامیاب ہو نہیں سکتے بلکہ خود باطل سے متاثر ہو کر تم باطل میں کھو جاتے کیا خوبصورت دلیل تو حقیقت یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں اور میں حق درستی پر اسی لیے دے رہا ہوں کہ ایک پریشانی کا حل ہمارے پاس قرآن میں سنت میں موجود ہے تو کہنے لگے میرے ایک دوست کہ کتنا اچھا سما تھا کہ انہوں نے جمہوریت کو کفر کہا باسٹھ سال کی زندگی کو دلیل بنایا جو پاکستان نے گزاری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئین پاکستان قرار دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ ہم مخلص ہیں یہ کتنا اچھا تھا کوئی بھی نہیں بولا حتہ کہ دوسرے دن شہباز شریف کا بیان آیا جو ڈاکٹر شفیق کے پاس باقاعدہ محفوظ ہے کہ یہ اس شخص نے جو کہا صوبی محمد نے یہ بات صحیح ہے اور ان سارے پاکستان میں پھیل جائے گی یعنی تائیدی بیان ہے این تیسرا دن تھا کہ یک دم کفر جو ہے وہ گویا ہوا اور سارا سکوٹ ٹوٹ گیا اور یک دم نئی سے نئی موشگافیاں حتیٰ کہ اب یہ حال ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان پر ٹکتا نہیں اپنے قدموں پر کھڑا نظر نہیں آتا سارے کے سارے الفاظ بدل گئے سارے کے سارے مفاہیم بدل گئے کیا وجہ ہے افباب وہ دیکھتے ہیں کہ اسباب کوئی نہیں ان کے پاس یہ بات کہنے والے مٹھی بھر ہے اور جھوٹی خبروں سے دجل سے ڈجل شہر کے ساتھ اور کذب کے ساتھ ہوتا ہے شہر کیا چیز ہے جادو جادو وہ ہے جس کے آپ کو اسباب نظر نہیں آتے اور ایک کام ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اس کام سے متحیر ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جادو کرتا ہے میڈیا اور اسی طرح سے کذب ہے کس کے ساتھ باطل کو حق اور حق کو باطل بنا کر لوگوں کو لڑایا جاتا ہے لوگوں سے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں یہی دجل ہے نبی علیہ السلام وسلام نے فرما ان نا من البرا بہت سارے ایسے بیان ہیں جو کہ جادو ہیں آدمی بیان کرتا ہے اور وہ اس طرح سے جادو کر دیتا ہے کہ لوگ بغیر اس بات کے دیکھنے کے اس بات پر بچھ جاتے ہیں اس بات پر لبیک کہہ دیتے تو اب لوگ اسباب کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ حقائق کی طرف نہیں دیکھ رہے جادو ہو رہا ہے انہیں حقائق ان کے سامنے موجود ہے سب بھول گئے سب حقائق بھول گئے اور بس ان حقائق کو بھول کر قاسم نانوتوی کا فتوا جو انڈیا سے چھپا کہ یہ بہت ظالم ہے کیا ظلم کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں حجام کی دکان کو توڑتے ہیں اسکول توڑتے ہیں اور تیسرا ظلم کیا بیان کیا کہ یہ لوگ خان کا ڈھا دیتے ہیں. یہ تین ظلم بیان کیے اور اس کے بعد کہا کہ یہ اتنے غلط ہیں کہ یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو غلط کہتے ہیں کیسا مال ہے یہ انڈیا کا اگر بال محال انہوں نے یہ تینوں ظلم کیے خان پانے جن پر غیر اللہ کی پکار لگائی جا رہی جن پر چادریں چڑھائی جا رہی جن پر زبییں یعنی قربانی غیر اللہ کے نام کی کی جا رہی جن کے ذات لوگوں نے امیدیں لگا رکھی تھی اور وہ سلوک کیا تھا جو اللہ کے سوا کسی کے ساتھ لائق لے یعنی بچہ بچی مانگنا یہاں پر منت مان لینا نوکری مانگنا رسک میں اضافہ مانگنا دشمن پر فتح مانگنا عمر لمبی مانگنا یہ سب کچھ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا جس نے کسی سے مانگا اس نے اسے اللہ بنا دیا اور الہ بنا دیا اور اس نے شرک اکبر کیا اگر یہ بل پر تینوں کام کرتے ہیں سکول توڑتے ہیں حجام کی دکان توڑتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ڈاڑیاں موبتا ہے اور تیسری توڑ کے یہ اتنا بڑا ظلم اور وہ جب تمہیں اسلام آباد میں لڑکیاں بھی قتل کر دیتے ہیں وہ ظلم نظر نہیں آتا جو باجوڑ میں بچے بھی مار دیتے ہیں وہ تمہیں ظلم نظر نہیں آتا جو ظالم اور بزل قوم دوسری قوم کے ذریعے ڈرون تیاروں سے اپنی عوام پر حملے کرواتی ہے اور ان کو اپہج کرتی ہے قتل کرتی ہے عورتوں کو بیوہ کرتی ہے بچوں کو یتیم کرتی ہے یہ ظلم تمہیں نظر نہیں آتے معلومات کو ججن ہے کوئی دجل ہے یہ دجال ہے چھوٹے چھوٹے دیکھیے کیسے حقائق کو بدل کر رکھ دیا لوگوں کو حقائق نظر ہی نہیں آتے اس واسطے دجال کا ذکر ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان پھر سے مسبب الاسباب پر پختہ ہو ہم اسباب کو اختیار تو ضرور کریں مگر اسباب کی پوجا نہ کریں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائسا عبد الدرہم تائسا عبدالدینار برہم کا بندہ اور دینار کا بندہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اس لیے کہ دینار اور درہم کی پوجا کرنے لگے یہ ایک حدیث ہے میں آپ کو سناتا ہوں ہم سب پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ذکر کو کس قدر اہمیت دی نبی علیہ السلاۃ السلام نے ایک دن یہ نواز بن سم سے روایت ہے صحیح مسلم میں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال غدات ایک صبح کو آپ نے دجال کا ذکر کیا نبی علیہ السلاط اسلام کبھی اس ذکر میں بہت زور کے ساتھ اس کے شعبوں کا اور اس کے قوتوں کا اور اس کے اسباب کا اس کی تیزی کا اس کی دنیا پر ایک دم سے سیر کا ذکر کرتے اور بہت اونچا چلا جاتا معاملہ اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے گراتے اللہ تعالی کی نشانیاں بتاتے بشارتے بتاتے حتیہ حتیٰ کے بیان اتنا زبردست تھا اللہ کے رسول کا بیان ہو اس بیان سے بڑھ کر کون بیان کر سکتا ہے جو کہ جوابل کلم ہے حتیٰ کہ ہم نے وہ جو کھجورے ہمارے پاس درخت اگے ہوئے تھے ہم نے محسوس کیا کہ ابھی اس میں دجال موجود ہے پینا جب ہم ڈر گئے اس ذکر سے اور ہماری شکلوں سے اللہ کے رسول نے پہچان, پہچان لیا کہ یہ ڈر گئے شاہ نکوم کیا ہوا تمہیں کیا حالت ہے تمہاری بولنا یا رسول اللہ زکر تب دجال غذا تنف پستا دوسرے دن صحابہ کے ساتھ یہ بات ہوئی صحابہ نے اور وہ نکل آئے گا غیر الدجال میں دجال کے علاوہ فتنوں سے تمہارے اوپر ڈرتا ہوں یہ اخروت اگر دجال ہی نکل آیا اور میں موجود ہوا وہاں حجی جہ نکوم تو میں تمہارے سب کی طرف سے وکیل ہوں گا اور اس کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا بلس تو ٹھیک ہوں اور اگر وہ نکلا اور میں تمہارے اندر موجود نہ ہوں تو امر ان حجیز النقیق تو ہر مسلمان اپنی جان سے الحمدللہ اللہ کے دیے ہوئے ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا اس کے ساتھ مجادلہ کر سکے گا اگر موقع آ گیا, ورنہ اس کے سامنے جانے کو منع فرمایا فرمایا من سا میبال جو کوئی دجال کا سنے وہ اس سے جدا ہو جائے انجل ہی وہ ان ایک بندہ دجال کے پاس جائے گا اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سے جہالت ہوگی یا اس بات کو سننے کے باوجود وہ اپنے ایمان پر بے جا قسم کا اترا رہا ہوگا اور دجال کے سامنے چلا جائے گا سید تب اور جائے گا تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا دجال کی پیروی کرے گا میں شبہات کیونکہ اس کے پاس جو شبہات ہیں ان کے ساتھ پکڑا جائے گا اس واسطے فتنے سے دور رہنے کا حکم ہے ہاں اگر فتنا آ تو ہر شخص اپنے لیے الحمد للہ ایمان کی وجہ سے درجال کے سامنے ٹھہرے گا واللہ تھی اللہ کل مسلم اور اللہ میرا خلیفہ ہے اللہ میری طرف سے نگہبان ہے ہر مسلمان پر انہو وہ ایک جوان ہے اور بہت مضبوط جسم کا آدمی ہے اس کے بال گونگرے ہیں اس کی آنکھ جو ہے پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے داہنی آنکھ جیسے باقی احادیث میں آتا ہے اور دوسری آنکھ منسوخ دونوں آنکھیں خراب ہیں دوسری میں گوشت جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے آنکھ کے اوپر اور اندر سے دیکھتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اسے اتنے بڑے شعبے دیے کہ وہ بندہ قتل کرے گا پھر اسے کہے گا اٹھ اور وہ زندہ اللہ تعالی نے ایسی نشانیاں رکھی ہے کہ مومن کبھی بھی اس سے فتنہ زیادہ نہ ہو کیونکہ وہ رب ہونے کا دعوی کرے گا یہ کیسا رب ہے جو اپنی آنکھوں کو درست نہیں کر سکا مز اللہ اس کا ایک آنکھ سے کانا یا انگور کی طرح پھولی ہوئی ہے دھانیاں اور دوسری کے اوپر ناخونا جو ہے گوشت چڑھا ہوا ہے اور وہ آنکھ اتنی بدصورت ہے کہ اس کے اندر سے دیکھ رہا ہے اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافی فا اور را نبی علیہ السلام اسلام نے تینوں لفظ بولے اور اتنی احادیث ہے کہ شاید کوئی محدث انہیں احادیث متواترہ قرار دے دیں ان میں سے بہت سے الفاظ متواترہ ہیں بلکہ میں نے یہ پڑھا بھی ہے والباً میں نے فتح الباری میں پڑھا ہے کہ بہت سے الفاظ متواترہ ہیں اور دجال کی خبر جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ قرآن میں اشارت موجود ہے اشارت النس تو یہ شخص جو ہے جس کی آنکھیں خراب ہیں واضح طور پر یہ دلیل بن رہا ہے اس بات کی کہ یہ رب کبھی نہیں ہو سکتا اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافا اور راہ لکھا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شب بے عبد العضا بن قطن عبد الزا بن قطن اس وقت کوئی یہودی تھا اس کے ساتھ میں اس کی مشابہت جو ہے وہ دے سکتا ہوں اس کے مشابہت کی شکل پمن ادرکہ جو اسے پالے مین کم تم میں سے فَلْ عَلَيْهِ کل احادیث بتایا تھا کہ اس کا اصل جو ہے نکلنا وہ تو خراسان سے ہے اور اس کے بعد اس کا ظہور جو ہے وہ اسفہان سے ہے ایران میں اسفہان کے شہر سے وہ نکلے گا جو کہ وسط میں ہے اور یہ ایران کے شرق میں ہے اور ستر ہزار یہودی اس کی پیروی کریں گے جن کے سروں پر تیلسان ہوگا تیلسان تی آلسا اس کی جمع ہے تیلسان کہتے ہیں شال کو جسے ہم بھی شال کہتے ہیں شالیں ہوں گی ان کے سر پر کالی میں نے کہا تھا یہ مسلم میں کالی کے لفظ نہیں ہے شاید یہ میں نے کسی اور حدیث میں پڑھا اگر یہ غلط ہے تو اللہ رب العزت اس سے معافی اور درگزر فرمائے ہم کہ سیاح کا لفظ میں نے کہاں پڑھا ہے بہرحال صحیح مسلم میں صرف سیال کا ذکر ہے جو کہ شال ہے تو اس کے سامنے کہا کہ پہلی دس آئے تھے اور فرمایا کہ شام اور رات کے اندر سے نکلے گا پھر یہ دائیں اور بائیں پھر جائے گا دنیا پر یا عباد یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو ایمان پر ثابت قدم رہو قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لبزو بلد. اے اللہ کے رسول زمین میں کتنی دیر رہے گا پھر اربعون ارب یومن چالیس دن یومن کا سنعت ایک دن ایک سال کے برابر یامن کا شہرن ایک دن اس کا ایک مہینے کے برابر وہ یومن کا جمعہ ایک دن جمعہ کے برابر بسار ایام ہی کا ایام ہی کو دن تمہارے دنوں کی طرح معلوم ہوا یہ وہ باتیں ہیں جن پر ایمان صرف اس کا ہو سکتا ہے جو صرف اسباب کو اختیار کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے طور پر کہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں اور ان اسباب کے ذریعے دنیا میں کام ہوتے ہیں جب تک کوئی شادی نہیں کرتا اولاد والا نہیں ہو سکتا شادی سبب ہے مگر سبب کو کبھی اللہ رب العزت پر ایمان پر ترجیح نہیں دیتا دجال کے پاس بڑے افباد ہوں گے تو اس واسطے ان حادیثوں پر وہ ایمان لاتا جو ایمان والا ہے خارجیوں نے اس کا انکار کیا موتلا نے ان حادیث میں بہت کا انکار کیا تو وہ فرمایا چالیس دن رہے گا اور ایک دن جو ہے وہ سال کے برابر ایک جمعہ ایک مہینے کے برابر ایک جمعہ کے برابر باقی عام ایام یا رسول اللہ فضا لکل یوم اللہ یہ جو ایک دن کے برابر ہے تقسیم سلاح یوم ایک دن کی نماز کافی ہوگی کالا لا در لہو کا آپ دن کا اندازہ کرو اور اس وقت اندازہ کرنا کتنا مشکل تھا آج کتنا آسان ہے ان گھڑیوں کی موجودگی اندازہ کر کے نمازیں پڑھو گھنٹے میں پانچ نمازیں پڑھو یا رسول اللہ ماں اترا ہوں اس کی دور زمین میں کیسی ہوگی فرما کل رئیس اس سب برت ہوں اس بادل کی طرح جس کے پیچھے تیز ہوا لگی ہو فیا اتی القوم اب دیکھیے بہت اہم مضمون شروع ہوگا فیا اتی القوم ایک قوم کے پاس دجال آ جائے گا فیا ہوں انہیں دعوت دے گا مجھے رب مان لو فیو مینو وہ اس کو رب مان لیں گے جی لَهُ <لَحُو> اور اس کی فرم برداری کریں گے رو آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا وہ بارش برسائے گا ومین کو حکم دے گا فَتُمْ وہ پیدا کرے گی عَلَيْهِمْ والے <هُم> رات کو ان کے جانور چر کر جب واپس آئیں گے ات مَا كَانَتْ گرا تو ان کی کوہانے بڑی اونچی ہو چکی ہوں گی وہ کاداور ہو چکے ہوں گے وہ ان کے تھن جو کے دودھ کے ساتھ بھرے ہوئے ہوں گے اور بڑے ہو چکے ہوں گے وہ امدد اور ان کے پیٹ بھی چارے کے ساتھ بھرے ہوئے اور خیر نظر آئیں گے وہ زبردست فیان ساری ان سے چلا جائے گا ان کو یہ دنیا کا مال دے کر اور ان سے ایمان چھین کر آج کیا کہا جاتا ہے امریکہ کا ساتھ نہ دیتے ہم پر ڈیزی کٹر برستے تمہیں ایک دن بھی چین آیا ساتھ دینے کے بعد سچ بتاؤ اگر ان کے پاس سچ بولنے کی ہمت باقی ہے تو ان کا ایک دن کا چین بھی اس کے بعد ہم نہیں دیکھتے ان کے چین برباد ہو گئے ان کی زندگیاں ایسی اللہ رب العزت نے کر دی کہ دن اور رات شریعت سے لڑائی کرنا ان کا مقدر ہو گیا برکتیں اٹھ گئی مہنگائی پھیل گئی بیماری عام ہو گئی نہ قتل و غرب پھیل گیا ہر طرف تو ان کو یہ مال دے کر چلا جائے گا دجال ان سے ایمان لے جائے گا فیوس اب دوسری قوم کے پاس آ گیا اہل ایمان کے پاس اب دوسری قوم کے پاس آ کر کہتا سمیا تل قوم فیادھ علیہ قولا یہ ہیں یہ وہ پردے مارے گی اس کا دعو اس پر ایمان نہیں لائیں گے فیم شریف و ان سے لوٹ جائے گا معلوم ہوا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا قتل نہیں کر سکے گا ان کو یہ اللہ کا کی طرف سے اس ایمان پر جم جانے کی وجہ سے حفاظت دیے جائیں گے فیم شریف و ان سے پھر جائے گا صاف الفاظ ہے ان کے مرنے کے نہیں کیونکہ ان کے بعد ان کے زندہ رہنے کا ثبوت نبی علیہ اللہ اسلام کے الفاظ بن رہے ہیں فیوس بھی ہونا ممہن یہ کہ ایسے کاغذہ لئی سبھی امن ام اموالی ان کے مالوں میں سے کچھ پاس ہی نہیں رہے گا بیزی کٹر تو اپنی جگہ پر ان کے پاس کچھ نہ رہے گا یہ دنیا پر زندہ بھی ہوں گے نہ مویشی ان کے بچیں گے سب کہانی ہو جائے گی نہ اس کے پاس کھیتیاں رہے گی نہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا یہ ایک اختیارہ ہے ظاہر ہے کہ یہ مرے گے نہیں یہ یعنی سخت تکلیف کی زندگی ہوگی ہم ابھی گبرا گئے وسی بن غلوم بچ جاؤ اس فتنے سے آتمائش سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں آئے گی نیکوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گی کیونکہ ظلم جب زیادہ ہو جائے نیک بھی لپیٹ میں آتے ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تیاری کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں کیا ہے نسخہ کیمیا ایک بالکل جامع چھوٹی سی آئے یا ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں سب فتنوں کے مقابلے میں اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے ہم بھی پریشان ہیں ہمیں گھبراہٹیں تاریخ تاری ہوتی ہم ہر طرف سے اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ شیطان آ کر ہمیں بھی کہتا ہے کہ لوگ اب یہ مارے جائیں گے کال عم لوگوں نے ان سے کہا اناس کا جماؤ حکم لوگ سارے ان کے خلاف جمع ہو گئے پوری دنیا فخص اب تو ان سے ڈر جاؤ جمع ہونے والوں سے اب تو بندوبست کرو اتنی بات صاف نہ کرو اب بات گول گول کرنے کا وقت آ ہے بات چھپانے کا وقت آ ہے یا دوڑ جاؤ جنگلوں میں ہم کہتے کس کہ طرح اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے آئیے ایک فارمولا سارے یاد کر لیں یہ آج بھی یاد ہو جائے گی یا اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبی و, و امین تیرے لیے اللہ کافی ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی کہ ان کے لیے کافی ہے ہمارا معاملہ کیا ہے من اور مومنوں کے لیے بھی کافی ہے جو تیری اتباع کی شرط کو پورا کرتے ہیں. محمد کی اتباع صلی اللہ علیہ ولی وسلم اگر یقین ہے کہ یہ ان کا قول ہے اور ان کا فیل ہے تو پھر اس کو اپنی عقل پر پیش نہیں کرنا عقل نے ان کو پہچان لیا محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ نشانیہ دیکھ کر صلی اللہ علیہ یہ اب زبردست قسم کا فول ہے زبردست قسم کی کج باہتی ہے کہ اب جب رسول مان لیا تو ایک ایک بات جب تک میری عقل میں نہیں آئے گی میں نہیں مانوں گا بل تجبا علم ہیونس ہے بلکہ انہوں نے ہر اس چیز کو جھکلا دیا جو ان کی عقل احاطہ نہیں کر سکی اور جس کو ابھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا دجال کو اسی لیے جھٹلایا بڑے بڑے مختصرین اس میں پھسل گئے اور انہوں نے دجال کو جھٹلا دیا یا جھٹلا دیا اور کہا یہی چائنیز جو ہیں یہ ماجوج ہے دجال کسی نے کہا دیا یورپ کا فتنہ ہے اس کی ایک آنکھ کہانی ہے یہ روحانیت سے محروم ہے اعوذ باللہ من ظالم کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیشین گوئی کرے تو اس, اس کو اللہ حرف بحرف پورا نہ کرے رمن کو مین اللہ قیلا اللہ سے زیادہ سچی بات کون کہنے والا ہے اور محمد تو اپنی طرف سے کوئی بات کہتے نہیں دین میں اللہ کی بات ہوتی اللہ کی بات, اللہ کی بات حرف بحرف سچ ہوتی یہ انسان ہے دجال انسانوں کی اولاد ہے اور دجل کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے گا تو یہ جو ہیں یہ مبحلین ہو جائیں گے سے کچھ ان کے پاس نہ رہے گا خربا, خربا فیولہ دی کلو زیرانے سے گزرے گا ویرانے کو کہے گا اپنے خزانے نکال فتح بہن آسی بن نح اس کے پیچھے خزانے اس طرح ہو جائیں گے جیسے مکھیاں جو ہیں شہد کے چھتے کے پیچھے لگ جاتی ہیں خزانے, خزانے. یعنی مال کا فتنہ ہے سارا اسباب کا فتنہ ہے آج لوگ ان حالات میں بھی امریکہ دوڑے جا رہے ہیں کسی ضروری کام کے لیے نہیں بہانہ کرتے تعلیم کا بہانہ کرتے ڈاکٹری سیکھنے کا جبکہ ایک چیز کے مسلمانوں کے پاس سپیشلسٹ اور جاننے والے حرفت کے موجود ہیں ایک تو مانا کہ کفار کے پاس ہے وہ حرفت اور وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ضرور سیکھنی چاہیے کیونکہ ہر میدان میں ہمیں جہاد کرنا ہے کتاب کرنا ہے کفار کے ساتھ ایک چیز میں مسلمان موجود ہیں یہاں پر ماہرین ان سے سیکھو آج بھی امریکہ جاتے صرف امریکہ کے اندر جو دنیاوی آسانیاں ہیں جو اسباب ہیں جو فول پروف ان کا سسٹم ہے زندگی گزارنے کا بیماری کے نقطۂ نظر سے زندگی کے مختلف جو چین سکھ ہیں آسائشیں ہیں اور مزے ہیں وہ لوٹنے کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے افسوس کہ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی یہ سارا دجال کا فتنہ جو ہے مال کا فتنہ ہے اور ابن حجر رحمہ اللہ فتح باری میں کہتے ہیں کہ لوگ دجال کے پیچھے بھی دو وجہ صحیح لگیں گے زیادہ تر ایک تو وہ جو مال کے لالچی ہیں اور بھوک ننگ برداشت نہیں کر سکتے اور اللہ کے راستے میں قیمت ادا نہیں کر سکتے حالانکہ اللہ اتنی قیمت لیتا ہے جتنی کسی کی قوت ہو لا لاپ اللہ اور اللہ اس سے زیادہ نہیں دیتا دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو ڈر کے اس کے پیچھے لگیں گے اس کے پاس قوت ہے شباب پھر ایک بندے کو بلائے گا اور اس کو کہے گا کہ میرے اوپر ایمان لا جو کہ جوانی کے ساتھ بھرا ہوگا اس بندے کی ذرا تفصیل سے ہم بات پڑتے ہیں یہ بہت خوبصورت حدیث ہے یہ پوری ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ ہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمایا کہ یہ ایک جوان ہے جو اس وقت کے بہترین مسلمانوں میں سے ہے یا تو یہ سب سے بہترین مسلمان ہے یا اس وقت کے بہترین مسلمانوں میں سے ہے خیر الناس یا فرمایا من خیر الناس یہ نکلے گا دجال کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے دتجال کے پھر رہے ہوں گے اسلحہ والے لوگ وہ پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ تو کس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس نے کہا کہ میں اس کا ارادہ کرتا ہوں جو ظالم نکلا ہے اور رب ہونے کا دعوی کرتا ہے تو وہ کہیں گے کہ اس کو قتل کر دو تو پھر ان میں سے کچھ کہیں گے مسالے جو ہیں ان کے فیاکول وہ کہیں گے آبا ماں تو مینوبیربینہ پہلے اس سے یہ پوچھیں گے ہمارے رب پر ہی مان لاتا فیاکول ماں بیربینہ خفا وہ کہتا ہے ہمارے رب کی نعت اور صفت چھپی ہوئی نہیں ہے یہ کانا بدسورت انسان ہمارا رب نہیں ہو سکتا بویا کہ یہ مراد ہے یہ لفظ اس کے نہیں ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے ہمارا رب چھپا ہوا نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ اس کو قتل کر دو کیونکہ یہ ہمارے رب کا انکار کرتا ہے تو ایک دم ان میں سے کچھ کہیں گے آ جائی سکا نہا تم <سلام> رب گم انتب کیا تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کیا دجال نے کہ اس کے علاوہ تم قتل نہ کرو کسی کو اپنے ہاتھ کالا فیئن تلیون علت دجال اسے لے کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے سامنے لا حاضر کریں گے مومن کا ایمان دیکھیے اللہ ایسا ایمان دے عام فارمن کال جب مومن دجال کو دیکھے گا اسی وقت کہے گا یا الناس اے لوگوں دجال حاض دلہ ر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کا ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پہلے سے پہ کر دیا کالا فی عر دجال بھی دجال حکم دے گا اسے لٹا کر پیٹ کے بل اسے پوری طرح سے دبایا جائے گا فیقول خوش کہے گا پکڑ لو فیوس آؤ بتن کہے گا اس کو پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح سے کچل دو اور مارا جائے گا اس کی پیٹ پر اور اس کے پیٹ پر الٹا لٹا کر بہت مارے گا کالا فیقول اما تندھی اب مار مار کر کہے گا اب ایمان لایا کہ نہیں میرے اوپر کال فیقول وہ کہے گا تو مسیح جھوٹا ہے سب سے بڑا جھوٹا کالا فیلو مرو اشر بل من اس سے پہلے باغ حادیث میں بخاری مسلم میں آتا کہے گا اب میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں پھر تم مجھے رب مانو گے کیونکہ اس نے جو کہا اس کے ساتھ لوگوں پر اثر ہوتا ہوا اسے دکھائی دیا تو وہ کہیں گے ہاں پھر کیوں نہیں ایمان لائے گے اب یہ آرا منگوائے گا اور آرے کے ساتھ اس کو دو ٹکڑے کر جائے گا ہتھا یفرق بین رکھا بہن سر سے چلائے گا دونوں پاؤں تک ایک ایک جدا ہو جائیں گے ان کے درمیان سے چلے گا سما یا پولا پھر کہے گا اس فیص وہ اٹھ کر بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہونے کے بعد اس کا چہرہ بھی تم تما ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد یہ شخص جب حق حس ہنسے گا یہ اتنا ایمان والا ہے کہ یہ شخص ہنسے گا اب وہ کہے گا اب مینو اب تو ایمان لایا کہ نہیں وہ کہے گا ماں کا اب میری بصیرت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی کیونکہ وہ سب کچھ ہو گیا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مدت پہلے بتایا تھا حرف بحر پورا کالاس الادی اے لوگوں میرے بعد یہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے گا یہ وہ دعویٰ کرے گا لوگوں کے اندر کیونکہ اسے اللہ کے رسول نے پہلے سے بتا دی ہے کیا اب یہ ایک شخص کو یہ کر سکتا تھا یہ شوق دا کیونکہ یہ شوق دہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ یہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا کہے گا کہ اے دیہاتی تیرا ماں باپ تیرے سامنے جو مرد کا لے آؤں تو ایمان لائے گا میرے اوپر وہ کہے گا لے آؤں گا شیتان دو آئیں ایک ماں بنے گا ایک باپ بنے گا اور وہ کہیں گے کہ بیٹا یہ تیرا رب ہے اس پر ایمان لیا تو دیہاتی ایمان لے آئے یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے ایمان کی تیاری نہیں کرتے جس نے آج تیاری کی اسے کا فا اور را لکھا ہوا نظر آئے گا وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو جس نے آج ایمان کی تیاری نہیں کی اور دنیا کے اسباب کے پیچھے ایسی زندگی گزاری کہ کول بیل بن گیا کولو کا بس صبح ایک نوکری دوپہر ایک نوکری رات کو تیسری نوکری بچے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابا ہے ہمارے سوئے ہوئے انہیں ملتے ہیں اور اسے بچے سوئے ہوئے ملتے ہیں نہ بچوں کی تربیت کی فکر ہے نہ اس کی فکر ہے کہ بیوی کس راستے پر جا رہی ہے نہ اپنی آکبت کی فکر ہے فکر کس بات کی ہے کہ ایک اچھا سا پانچ مرلے کا مکان بن جائے ایک چھوٹی سی بے چک ہو چار پہیوں والی گاڑی ہو اور اس کے بعد ایک ایسی چلو رات کو سونے کے لیے سب کے لیے ہو جائے اور کچھ ایسا بندوبست ہو جائے کہ میں مر بھی جاؤں تو انہیں تو بیس پچیس ہزار روپیہ مہینہ ملتا رہے بس یہ حماقتیں یہ دجال کا کتنا ہے اور کیا ہے یہی دجل ہے یہی بہت بڑا دجل ہے جبکہ روزی کی ذمہ داری اس نے خود لے لی ہمارے ذمے عبادت جالی ہے زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں کہ اللہ کے ذمے اس کا رسق نہ ہو وہ کہہ دے گا اب نہیں یہ کر سکے گا ایوہ الناس من الناس اس کے بعد کسی کے ساتھ یہ نہیں کر سکے گا اب دجال سے جوش میں آ کر زبا کرنے کی کوشش کرے گا فیوج علوما بہین رقبتی الا ترکی ناسا اس کے گلے تھوڑی کے نیچے سے گردن جہاں شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر تک حلق تک اللہ تعالی پیٹر پیتل چڑھا دے گا ला لا یس پتہ ہی سبیلا راستہ ہی نہیں ملے گا چھری کو چھری چل ہی نہیں سکے گی کا لا فی خدئی اسے ہاتھوں سے پکڑے گا ورئی ہی اور اس کے پاؤں سے پکڑے گا یعنی اس کے ہر کارے پکڑے گی ہاتھوں اور پاؤں سے اور اس کو پھینک دے گا آگ میں لوگ سمجھیں گے اس کو آگ میں پھینک دیا اور حقیقت میں وہ جنت میں ڈال دیا گیا اس شخص کا نبی علیہ السلاط السلام نے جو معاملہ اللہ کے نزدیک بیان فرمایا شہادت ان بغب العالمی یہ لوگوں کے اندر گواہی دینے والوں میں سے سب سے بڑا حق کا گواہ کس قدر خوش قسمت ہے یہ انسان اب یہ کام کرتے ساتھ ہی دوسری صحیح مسلم کی روایت آئی ہے ادھر اس نے آگ میں پھینکا یہ سب سے بڑی شہادت جو ہے اس دنیا کے اندر رقم ہوئی ادھر سفید منارہ جو ہے دمشق میں مسجد بنی امیہ کبیر میں اس پر دو فرشتے آئے عیسا علیہ سلاط و کو چھوڑ کر کریں گے عیسا اس حال میں آئیں گے علیہ سلاط والسلام کے دونوں فرشتوں کے پروں پر آپ نے ہاتھ رکھے ہوں گے آپ نے دو چادریں پہنی ہوں گی جو ورث اور زعفران کے ساتھ زردی کا رنگ لیے ہوئے ہوں گی آپ انتہائی خوبصورت گندمی سفید اور سخ رنگ کے انسان ہیں آپ کے بال اتنے چمکدار خوبصورت اور تھوڑے سے گھمریالے ہیں کہ جس وقت عیسا سر جھکاتے ہیں تو ان کے سر سے موتیوں کی طرح پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اور جس وقت سر اونچا کرتے ہیں تو ان کے سر کے اندر ایک خوبصورت چمک ہے گویا کہ ابھی ہم سے نکلے ہیں اب عیسا علیہ سلاط و کا نزول اس دجال کے قتل کے لیے ہوگا تو کب آئے عیسا جبکہ مومنوں کو خوب ہرا مارا گیا آزمایا گیا یہ اللہ کی نہ بدلنے والی سنت ہے تو میرے بھائیوں اسباب سے گھبرا کر ایمان کے معاملے میں آدمی کا یہ رویہ اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے دجال اثرات صاف اور یہ فتن ضرور پڑا کرے جو ان احادیث کو نہیں پڑتا وہ اسباب میں گر جاتا ہے جو قیامت کی صورتیں نہیں پڑتا جو یاد نہیں کرتا موت کو وہ ان مسائل میں گرفتار ہوتا ہے صرف دنیا ہی کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے دنیا کے اسباب کی بنیاد پر فتح اور جیت کی باتیں کرتا ہے جبکہ فتح اور جیت اللہ کے اختیار میں ہے اللہ پاک نے تو یہ فرما دیا یا ہر ری دل ملی علی الکتاب مومنوں کو کتاب پر ابھارو کتاب پر انہیں اٹھاؤ کفار کے لیے اگر تم میں سے ای یقم من میں کم اشرون صابرون اگر تم میں سے بیس صابر ہوں گے یا غلیبو میں پر غالب آئے گی پر 20 غالب آئیں گے یقم من کم یا غلیبو من کا فرو اگر سو ہوں گے ایک ہزار پر غالب آئیں گے وجہ کیا ہے کیا وجہ یہ ہے کہ مومنوں کے اندر اللہ رب العزت جسمانی طاقت بہت بھر دیتا ہے نئی جسمانی طور پر ایک امریکی کو دیکھیے اور ایک مجاہد کو دیکھیے ایسے معلوم ہوگا کہ ایک مقاع امریکی مارے تو یہ اٹھ نہیں سکے گا مگر کس چیز سے بھر دیتا ہے ایمان سے بھر دیتا ہے اہل ایمان میں طاقتور بھی ہے مگر اکثر قومیں کمزور ہیں یوروپین کی نسٹ یہ زیادہ لمبے تڑنگے طاقتور اپنے جسموں میں سڈول اور زبردست درشنی قسم کے جوان دیکھنے کے اعتبار سے فرمائد بھی اس لیے کہ یہ سمجھتے نہیں اللہ کون ہے سمجھ کی وجہ سے طاقت آتی ہے تمہاری رحبت تمہارا خوف ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ ہے ظالی کبھی ان قوم اللہ اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں مناسب اور کافر اللہ کو مانتے نہیں اللہ کو جانتے نہیں ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اللہ کی باتیں نہیں سمجھتے اس لیے وہ بس دن تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے لا یقاتلونکم تمہارے سامنے کٹھے ہو کر کبھی نہ لڑ سکیں گے اللہ کی کرم سوائے بند کلوں میں جیسے اب لڑ رہے ہیں ایک جہاز تم نے بھیجا جس میں پائلٹ ہی کوئی نہیں اور مار دیا مسلمانوں کو یہ بھی بہادری ہے میدان میں آؤ نا ہمارے سامنے تمہارے پاس بھی وہ اسلح ہو ہمارے پاس بھی وہ اسلحہ ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ یہ تو گزدری ہے اللہ سی کرم محسنا ایسی بستیوں میں جہاں انہوں نے فصیلیں بنائی ہو اور اندر چھپے ہو او مم وارا ایواروں کے پیچھے جیسے یہ دیواریں بختر بک گاڑیوں کی یہ دیواریں ہیں اندھے جہازوں کی ان میں بیٹھ کر لڑیں گے ان کے آپس میں جھگڑے شدید ہے کیونکہ یہ مال کے پجاری ہیں مال کی تقسیم میں ہمیشہ ہی لڑتے رہیں گے وہ زیادہ لے گیا وہ کم لے گیا کیونکہ ساری باتیں مال کے لیے ہو رہی ہیں اللہ کی شریعت کے ساتھ جنگ یہ مال کا فتنہ ہے باسم بہن ہم شدید بکلو بہ <شَتَّو> گمان کرے گا انہیں ایک جتھا تو حقیقت یہ ان کے دل جدا جدا ان کی خواہشات جدا جدا ان کے مقاصد جدا جدا لالی کا بھی یہ اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں کہ اللہ کو پہچان سکے اور پھر اگر ہم جدا جدا نظر آئے آپس میں ایک دوسرے کے گر گرے ہم پکڑے تو یقیناً عقل بھی کھو گئی ہماری کم ہو گئی اور سکھ بھی ہم سے جاتی رہی دین کی سمجھ بھی جاتی ہے دین کی سمجھ آ جائے گی ہم ایک مت ہو جائے گی کفار کے مقابلے میں اور جی عقل آئے گی ہم ایک مت ہو جائے گی میں کہتا ہوں کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے صرف حمفی ہے مراد تمہاری ہے کہ ان میں بداعت ہے ان میں بعض شرکی چیزیں ہیں مان لیا کیا وہ مسلمین ہے یہ کفار ہے مسلمین ہے نا یہ تو تم بھی نہیں جرا کر سکتے کہ کفار کو جتنا اسلام ہے اتنی نصرت ہم پر فرض جتنا ان میں بداط ہے اس کا رد ہم پر فرض ہے جتنی اسلام کے خلاف بات ہے اس کا رد ان کی مدد ہے اور جتنا اسلام ہے اس پر نصرت ہمارے لیے فرض کفر کے مقابلے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان احادیث کو بار بار پڑھنے اور پڑھانے سننے اور سنانے ایمان لانے اور ایمان کی دعوت دینے کی توفیق قطع فرمائے آمین اور ہمارا ایمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی وسلم پر ایسا غیر متزلزل ہو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلاط و اسلام پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کلی کبھی شک میں مبتلا نہ کرے سم علم ضرطاب عامین سم آمین اللہ مجھے اور آپ کو کہیں سنے میں سے حق بات پر ایمان لانے اس پر جمے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی بدری کتابوں میں